فلت من وقلیل من ان مقربین میں بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور پچھلے لوگوں میں سے ان میں تھوڑے ہوں گے السرکین یہ مقربین زر نگار تختوں پر ہوں گے ان پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یقوف ہمیشہ ایک ہی حال میں رہنے والے نوجوان خدمتگار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِن مَعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ کوزے آفتابے اور چشموں سے بہتی ہوئی شفاف شراب قربت کے جام لے کر حاضرِ خدمت رہیں گے انہیں نہ تو اس کے پینے سے دردِ سر کی شکایت ہوگی اور نہ ہی عقل میں فطور اور بدمستی آئے گی وفا کی اور جنتی خدمت گزار پھل اور میوے لے کر بھی پھر رہے ہوں گے جنہیں وہ مقربین پسند کریں گے اور پرندوں کا گوشت بھی دستیاب ہوگا جس کی وہ اہل قربت خواہش کریں گے